نہیں اصل میں پوری قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نہیں پڑھ سکتی خاتون ایام حیض میں اتنا ضرور ہے کہ کوئی خاتون اگر مدرسے میں سبق پڑھا رہی تو اس کو توڑ توڑ کر کے پڑھائے پوری آیت نہیں الحمد للہ رب <العالمين> پوری آیت سر سر سے نہ پڑھ دے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا امتحان نہ ہو بلکہ الحد فاضل بریلوی نے اور صدر الشیریا نے اس کو لکھا کہ اوراق الٹتے وقت چھری کا استعمال کرے کہ چھری سے اوراق الٹے اور اس طریقے سے توڑ توڑ کا پڑا یہ بھی حالت مجبوری میں سمجھے نا ورنہ سر سر کوئی قرآن کے ہاں درو شریف پڑھ سکتی ہے تصویر و تحلیل پڑھ ہے سبحان اللہ الحمد اللہ صبح اللہ البحمد سبحان اللہ العدین یہ سب پڑھ سکتی ہیں چلیے اچھا